يا نور دعوت اسلامی کے شاعری ادارے مکتبۃ المدینہ کے مطبوعہ چار سو انیس صفحات پر مشتمل کتاب مدنی سورہ صفحہ ایک سو اکہتر پر شیختریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اختار قادری رزدی ضیائی دامدورا کاتم العلیہ نے قرب مصطفیٰ کا درود پاک لکھا ہے اللہ مسل محمد کا ما تحب و تغضا لا القول البدی کے حوالے سے ایک دن ایک شخص حاضر ہوا تو میٹھے مصطفیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے اس اپنے اور شدی کے اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا صحابہ کرام علی مریدوان کو تعجب ہوا یہ کون سی مرتبہ ہے جب وہ شخص چلا گیا تو پیارے آقا کعبے کے بدرداد طیبہ کے شمس الدا صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑتا ہے تو یوں پڑتا ہے صلی علی محمد حبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد مسند احمد بن حنبل حدیث نمبر ستائیس ہزار ایک سو اکتیس حضرت سیداتنا عائشہ بنتے قدامہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں سرکار والا تبار بے قصوں کے مددگار شفیع روز شمار تو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علی وسلم نے فرمایا اللہ تعالی کی رحمت سے بعید ہے کہ وہ بندے کی آنکھیں لے لے اور پھر اسے جہنم میں داخل فرمائے المعجم السط حدیث نمبر 6156 ہزار ایک حضرت سعیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سی روایتیں اللہ تعالی جس کی بنائی لے لے اور وہ اس پر صبر کرے اور اجر کی یعنی ثواب کی امید رکھے تو اللہ تعالی کے ذمہ کرم پر ہے کہ اس بندے کی آنکھوں کو جہنم نہ دکھائے میٹھے اس اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین ماہر رمضان کا آخری اشرہ اور اس کے بھی آخری دن ہیں دیکھیے ان دو احادث میں اس خوش نصیب نابینا کے لیے جہنم سے آزادی کی بشارت ہے جو صبر کرے جو کڑکڑ کرتا رہے شکوا کرتا رہے شکایت کرتا رہے اس کے لیے نہیں اللہ تعالی جس کی آنکھیں لیں اور وہ صبر کرے تو وہ جہنم کو نہیں دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں آفیت عطا فرمائے اور جہنم سے رہائ فرما دے درد سر ہوتا ہے بخار ہوتا ہے ہم تڑپ جاتے ہیں جہنم کی سزائیں ہم کیسے سہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرما کر کے اکیلے ہم سے راضی ہو جائے اور محبوب کے پڑوس میں جنت میں ہمیں بسا دے آمین سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولا علی و صحبی و وسلم دلالبوہ جلد چھ چار سو انسی حضرت سیداتون ان انیسہ رضی اللہ تعالی انہا فرماتی ہیں مجھے میرے والد محترم نے بتایا میں بیمار ہوا تو سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے دیکھ کر فرمایا تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وشال کے بعد طویل عمر گزار کر نابینا ہو جاؤ گے یہ سن کر میں نے ارج کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت حصول ثواب کی خاطر صبر کروں گا نبی غیبداں رسول ذیشاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے چنانچہ شہنشاہ خوشخصال محبوب رب ضول جلال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بنائی جاتی رہی پھر ایک عرصے کے بعد اللہ تعالی نے ان کی بنائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا میرے اکال سلاۃ وسلام نے غیب کی خبر ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں کی عمروں سے باخبر ہیں ان کے ساتھ جو کچھ پیش ہونے والا ہے اسے بھی جانتے ہیں اور پرانے پاک کی بے شمار آیات اس پر شاہد ہیں کہ میرے اقع سلاط و السلام کو اللہ تعالی نے علم غیب عطا فرمایا ہے صرف ایک آیت پیش کرتا ہوں چنانچہ پارہ تیس سورہ آیت نمبر ڈبل بارہ ارشاد ہوتا ہے <بِبُنِين> ترجمہ اے کنزل ایمان اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں مصیبت آ جائے مسلمان معذور ہو جائے اسے صبر کرنا چاہیے اور اجر کا حقدار بننا چاہیے بخار آ جائے درد سر آ جائے چوری ہو گئی کوئی تکلیف پہنچ گئی اولاد نے نافرمانی کی پڑوسیوں نے تنگ کیا کوئی بھی مصیبت آئے ہمیں صبر کر کے اجر لینا چاہیے اور بالخصوص جو آج موضوع میں ارض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالی آنکھیں لے لے تو صبر کرے تو انشاءاللہ اللہ یہ جہنم نہ دیکھے گا چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تریپن حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم رسول محتشم شہن شاہ امم سراپا جود و کرم صلی اللہ تعالی علی والی وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی آنکھیں لے لوں پھر وہ صبر کرے تو آنکھوں کے بدلے اسے جنت دوں گا سبحان اللہ تو صبر کیا ہے یہ جنت کا خزانہ ہے شکوہ شکائے زبان پر نہیں آنا چاہیے اب جنت کا ذکر آیا تو آئیے کچھ جنت کی جھلکیاں میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں جنت کہاں ہے ساتویں آسمان کے بھی اوپر نزول قرآن کا مہینہ ہے رمضان میں تو بہت سارے اسلامی بھنتراویاں پڑھی سنی قرآن پاک پڑھا سنا تلاوت کی کئی کئی قرآن نے ختم کیے ہوں گے کاش کہ بعد رمضان بھی یہ ذوق شوق قائم رہے اور تلاوت کی سعادت حاصل ہوتی رہے پارا ستائے سور نجم آئے چودہ پندرہ پشاد ہوتا ہے ترجمہ کنز المان سد منتہا کے پاس اس کے پاس جنت الماوا ہے ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ جنت کی چھت عرش پر ہے اب جنت کتنی ہے آٹھ تفصیل بیان میں ہے ان کے نام بھی سماعت فرما لیں اللہ تعالی ہمیں محبوب کے صدقے میں نصیب فرمائے دار الجلال دار, القرار دار السلام عدن مؤوا خلد فردوس نعیم منزلیں کتنی جنت کی جنت کے سو درجے ہیں اور ہر دو درجوں کے درمیان سو سال کی راہ ہے یہ مشکا شریف کی حدیث کا خلاصہ میں نے ارج کیا اور مشکا شریف کی حدیث نمبر پانچ ہزار سو ڈبل بارہ کا خلاصہ یہ ہے جنتی لوگ جنت کے بالا خانوں کو اونچے اونچے محلات کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم لوگ زمین سے مشرق یا مغرب میں چمکنے والے تاروں کو دیکھا کرتے ہو جنت کے فاٹک کے بارے میں مشکا شریف میں ہے حدیث نمبر پانچ ہزار سو انتیس جنت کے فاٹک اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اس کے دونوں بازو کے درمیان چالیس سال کا راستہ ہے مگر جب جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو ان فاٹکوں پر ہجوم کی کثرت سے تنگی محسوس ہونے لگے گی توسیع ہوان میں ہے مالک جنت نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن جب جنت میں داخل ہوگا ستر ہزار ایسے باغات دیکھے گا کہ ہر باغ میں ستر ہزار درخت ہوں گے ہر درخت پر ستر ہزار پتے ہوں گے ہر پتے پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ امت مف نبات ورب ان ہر پتے کی چوڑائی مشرق سے مغرب تک کے برابر ہوگی اور مشکا شریف کے حدیث پاک پانچ ہزار چھ سو اکتیس کا خلاصہ ہے جنت کے تمام درختوں کے تنے سونے کے ہوں گے جنت کی عمارتیں کیسی ہوں گی مشکا شریف حدیث نمبر پانچ ہزار چھ سو تیس جنت کی عمارتیں ان میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی اس کا خوشبو خوشبودار مشک اس کی کنکریاں موتی اور یاقوت اس کی دھول زعفران اور روح بیان میں ہے کہ جنت کی بعض عمارتیں نور کی ہوں گی بعض یاقوت سرخ کی ہوں گی اور بعض زمرد کی ہوں گی اور مشکا شریف حدیث نمبر پانچ ہزار چھے سو پچاس جنت میں میٹھے پانی کی نہر ہوگی شہد کی نہر ہوگی دودھ کی نہر ہوگی اور پاک شراب کی نہریں ہوں گی اور تفسیر ال بیان کا خلاصہ ہے جب جنتی جنتی پانی کی نہر سے پئیں گے تو انہیں ایسی زندگی ملے گی پھر موت نہیں آئے گی جب دودھ کی نہر سے پیئیں گے ان کے بدن میں ایسی صحت پیدا ہوگی کبھی کمزور نہیں ہوں گے جب شہد کی نہر سے پییں گے ایسی صحت و تندرستی ملے گی کبھی بیمار نہیں ہوں گے جب پاک شراب کی نہر سے پلائے جائیں گے تو انہیں ایسا نشاد اور ایسا سرور حاصل ہوگا کہ پھر وہ کبھی بھی غمگین نہ ہوں گے تفسیر اخل بیان میں ہے حوض ایک اوثر وہ ہے کہ چار نہریں اس حوض میں گر رہی ہیں اور یہی حوض حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ حوض کوثر ہے جو بھی جنت کے اندر ہے لیکن قیامت کے دن میدان معاشرے میں لایا جائے گا جہاں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم اس حوض سے اپنی امت کو سیراب فرمائیں گے جس کے بارے میں اعلی حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا میٹھا Stop it جنت کے چشمے کیسے ہیں جنت کے چشموں کے نام کافور زنجبیل سلسبیل رحیق تسنیم اللہ حضرت کا وہ شیر یاد آ گیا سبحان اللہ جس کی دو بوندے ہیں کافر و کا رریا مارا نبی ہے نبی نبی دریا ہمارا ندی سبحان اللہ ہمارے اکالی سلاط اسلام کی رحمت کی سلسبیل اور یہ جو جنتی نہریں ہیں کوثر و سلسبیل یہ تو دو بون ہیں آقا کی رحمت کے دریا کی سبحان اللہ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ میں بے حساب بخش دے جہنم سے عطا فرمائے اور داخلے جنت فرمائے اپنے کرم سے سنہوں نے ترمی میں ہے حدیث نمبر دو پانچ سو اکہتر جنتی چاہے بچپن میں مرا ہو یا بوڑھا ہو کر جنت میں اس کی عمر تیس سال کی ہی رہے گی اس سے زیادہ عمر بڑھے گی نہیں یعنی جنتی ہمیشہ جنت میں جوان رہے گا سوننی ترمی حدیش نمبر دو ہزار پانچ سو جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا جنت میں کوئی ادنا نہیں ہوگا یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا جو ادنا درجے کا جنتی ہوگا اس کے خادم پتا کتنے ہوں گے اسی ہزار اور اس کی ازواج کتنی ہوگی بہتر سیونٹی ٹو اور موتی اور زبر جلد و یاقوت کا اتنا لمبا خیمہ گاڑا جائے گا اس کے لیے جتنا کہ جابیہ اور سنع کے دو شہروں کے درمیان فاصلہ ہے یعنی بہت طویل اور عریض سننے ترمیزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو تہتر جنت میں ہورے گانا گائیں گی پاک مضمون پر مشتمل ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں اس کا مضمون یہ ہوگا ہم کبھی فنا نہ ہوں گی ہم چین میں رہنے والیاں ہیں کبھی غمگین نہ ہوں گی ہم خوش ہونے والیاں ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی مبارک بعد ان کے لیے جو ہمارے لیے ہوں ہم ان کے لیے ہوں جنت میں بازار بھی لگیں گے صحیح مسلم شریف کی حدیث دو ہزار آٹھ سو حدیث نمبر جمعے کے دن جنت میں بازار لگے گا اس میں شمالی ہوا چلے گی جو جنتیوں کے چہروں اور کپڑوں پر لگے گی تو جنتیوں کا حسن و جمال نکھر جائے گا اور وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائیں گے جب بازار سے پلٹ کر گھر پہنچیں گے تو گھر والے کہیں گے تم تو خدا کی قسم حسن و جمال میں بہت بڑھ گئے یہ لوگ کہیں گے ہمارے پیچھے تم لوگوں کا حسن و جمال بھی بہت بڑھ گیا ہے جنت کی سب سے اعلی نعمت کیا ہے آئیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں سنو نکمزی حدیث نمبر دو پانچ سو اکسٹھ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ والی وسلم جو اللہ کے عطا سے مالی کے جنت ہیں فرماتے ہیں جب جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ تعالی کی طرف سے یہ اعلان کروایا جائے گا اے اہل جنت ابھی تمہارے لیے اللہ تعالی کا ایک اور وعدہ بھی ہے اہل جنت یعنی جنت والے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے ہمارے چہروں کو روشن کر دیا جہنم سے نجات دے دی جنت میں داخل کر دیا آواز دینے والا کہے گا کیوں نہیں پھر ایک دم خداوند قدوس جل جلالہ اپنے حجاب اقدس کو دور فرمائے گا اور جنتی لوگ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے اور جنتیوں کو اس سے زیادہ جنت کی کوئی نعمت پیاری نہ ہوگی سبحان اللہ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس کے محبوب کے ساتھ جنت نصیب ہو جائے آقا ہمیں قبول فرمالیں جنت پر اپنے پڑوس کے لیے ہماری شفاعت فرما دیں اس د سے اتر سر حش کہیں کاش فضو ساتھ اتار کو جنت میرا محمد آلہی ہی وبارک وسلم تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین جنت کی چند جھلکیاں میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی تو صبر کرنے والا نابینا جہنم نہ دیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو جہنم نہ دکھائے گا اور اپنے کرم سے اس کے صبر پر خوش ہو کر اس سے جنت اٹا فرما دے گا اترغیب و ترحیب کی روایت میں ہے حدیث نمبر چھیاسی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب میں اپنے بندے کی آنکھیں دنیا میں لے لوں تو جنت کے علاوہ کوئی چیز اس کا بدلہ نہ ہوگا اور حدیث نمبر ستاسی اترغیب و ترہیب میں میں جس کی آنکھیں لے لوں پھر وہ اس پر صبر کرے اور اجر کی یعنی ثواب کی امید رکھے تو میں اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا فران اللہ الاحسان بے ترتیب صحیح ابن حبان حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکیس مالک جنت تاج رسالت شہنشاہ نبوت محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی آنکھیں لے لیتا ہے اور بندہ اس پر صبر کرے اجر کی امید رکھے اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخل فرمائے گا اور شہید حبان حدیث نمبر دو نو سو بیس دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب اجز سے روایت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں اپنے کسی بندے سے اس کی آنکھیں لے لوں وہ اس پر صبر کرے میری حمد و فنا کرتا ہے میں اس کے لیے جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں گا جبکہ وہ آنکھوں کے چلے جانے پر بھی میرا شکر ادا کرے سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ وبارک و ترغیب و ترحیب حدیث نمبر 93 نائنٹی تھری سرور معصوم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں بندے کے لیے شرک سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں اور اس کے بعد سب سے بڑی مصیبت آنکھوں کا چلا جانا ہے جس کی آنکھیں چلی گئیں اس نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالی اسے بخش دے گا اطرغیب و ترہیب حدیث نمبر بانوے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے دین کے چلے جانے کے بعد آنکھوں کی بینائی جاتے رہنے سے بڑھ کر کسی مصیبت میں مبتلا نہیں ہوا اور جس کی آزمائش بینائی سے محرومی کے ذریعے ہو اور وہ اللہ تعالی سے ملنے تک اس پر صبر کرے تو اللہ از سے ملتے وقت اس پر کوئی حساب نہ ہوگا حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں چپ رہ سی موتی ملسن صبر کریتا ہیرے چپ رہسی تو موتی ملسن صبر کریتا, کریتا ہیرے پاگلا وانگو رولا پاوے نہ موتی نہ ہیرے یہ جنت کی بشارت بے حساب بخشے جانے کی بشارت بخش کی خوشخبری اس نابینا کے لیے ہے جو صبر کرے بےصبرے کے لیے نہیں اور اگر معذ اللہ الفل البگ دے کوئی کفیا جملہ منہ سے نکل جائے تو ایمان کی بربادی بھی ہو سکتی میرے شیخ تریقت کی کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب اس کا مطالعہ کریں کہ جب مصیبت تکلیف آتی ہے تو شکوے شکایات کے امبار نادان لوگ لگا دیتے ہیں تو صبر کرنے والے نابینا کے لیے بہت فضائل ہیں چنانچہ المعجم الاوسط حدیث نمبر آٹھ ہزار آٹھ سو پچپن شانشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ فائض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی فرماتا ہے جبریل علیہ السلام جس بندے کی میں بنا لے لوں اس کا ثواب میری زیارت کرنے میرے جوار رحمت میں رہنے کے علاوہ اور کیا ہے سبحان اللہ اس روایت میں اللہ تعالی کی زیارت کی بھی اشارت ہے نابینا کے لیے جو صبر کرے حضرت سعمانس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کرام علیہ و ردوان کو نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحروبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے روتے ہوئے اور بنائی چلے جانے کی تمنا کرتے ہوئے دیکھا لا اکبر لا اکبر لا احمد بن حنبل حدیث نمبر 11183 حضرت سعید ابو سعید خدی رضی اللہ تعالی الن سے روایت ہے ایک مسلمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں ہمارے لیے ان میں کیا ہے فرمایا یہ گناہوں کے کفارے ہیں حضرت سیدنا ابئی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا رسول اللہ اگر بیماری کم ہی ہو فرمایا اگر چانٹا چوبے کوئی تکلیف پہنچے حضرت سیدنا ابئی بن کاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے لیے دعا کی کہ مرتے دم تک بخار ان سے جدا نہ ہو اور یہ بخار انہیں حج عمرہ اللہ تعالی کے رام جہاد اور فرض نماز باجماعت سے نہ روکے پھر ان کے وصال تک جو بھی انہیں چوتا بخار کی تپیش محسوس کرتا ان کی دعا قبول ہو گئی دعا کے بیماری اور تکلیف کے فضائل سن کر انہوں نے بخار کی دعا کی اور یہ بھی دعا کی کہ یہ بخار حج میں مانے نہ ہو عمرہ میں معنی نہ ہو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے مانے نہ ہو فرض نماز جماعت ادا کرنے سے نہ روکے تو جو بھی انہیں دیکھتا تو بخار میں محسوس کرتا تو نابینا رہنے بینائی چلے جانے پر صبر کرنے پر کتنے فضائل ہم نے سنے اللہ ہمیں عافیت عطا فرمائے اور اگر ایسا ہو تکلیف ہمارے مقدر میں ہے تو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے اور صرف نابینا ہونے پر ہی نہیں جو بھی مصیبتیں ہیں جو بھی پریشانیاں ہیں جو بھی بیماریاں ہیں سب پر ثواب ہوتا ہے گناہوں کے کفارے ہوتے ہیں اترغیب و ترحیب حدیث نمبر سڑسٹھ سکسٹی سکس سیون نبی مکرم نور مجسم رسول اکرم شاہن شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ یا بندی مسلسل بخار یا درد سر میں مبتلا ہو اس پر عہد پہاڑ کی مثل گناہ ہو تو جب وہ بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائے کے برابر بھی گنا نہیں ہوتے رائے بہت چھوٹا سا دانا ہوتا ہے اور رد پہاڑ کتنا بڑا ہے پہاڑ وہ ذہن میں آتے بہت بڑا ایک ذہن میں آتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے اور رود پہاڑ یہ وہ پہاڑ ہے جو مدینے پاک کے قریب واقع ہے اور عاشق کے رسول ہے یہ میرے اکالی سلاد اسلام نے بارہا اسے اپنے مبارک قدموں سے نوازا اور ارشاد فرمایا کہ ارد ہم سے محبت کرتا ہے ہم عرد سے محبت کرتے ہیں یہ وہ عاشق رسول پہاڑ ہے کہ جس کی یہ پونے اس کی جو پھیلاؤ جو ہے اس کی لمبائی چوڑائی جو ہے وہ تقریبا پونے چار میل ہے وزن کتنا اللہ جانتا ہے تو بہت زیادہ گنا بھی ہو انسان کے جب بیماری اس سے جدا ہوتی ہے تو اس کے سر پر رائے کے دانے کے برابر بھی گنا نہیں رہتے سارے گناہ اس کے جدا ہو جاتے ہیں اس سے جو صبر کرے گا ظاہر اس کے لیے یہ ہے اور مسند بازار حدیث نمبر دو ہزار چار سو نور کے پیکر نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان باہروبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کرام میں سر درد میں مبتلا ہو پھر اس پر صبر کرے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے اللہ ماہ رمضان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں گناہوں سے نجات عطا فرما دے جہنم سے چھٹکارا عطا فرما دے ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما دے ماہ رمضان تو ہے ہی ماہے صبر اس میں بھی صبر ملے اور اس کے بعد بھی ہمیں صبر کی عادت پڑ جائے کاش جہنم سے خلاصی ہو جائے امیر نے سنت اللہ تعالی کی بار میں دعا کر رہے ہیں آئیے ہم بھی دعا کرتے ہیں گر تو نارا ہوا میری ہائی میں نارِ جہنم میں جلوں گا یا رب درد سر ہو یا بخارہ تڑپ جاتا ہوں میں جہنم ہر اپ ساتھ شارے کو جنت رب امین بجاہ ہندی امین صلی اللہ تعالیٰ علی والی وسلم the